اس کے متعدد دلائل قرآن حکیم میں میں پہلے بھی عرد کر چکا ہوں اور رحمٰن العرش ارشتوا رحمان عرش پر ہے آمن تم منفِ سما کیا اس ذات کے بارے میں بے خوف ہو گئے ہو جو آسمانوں پر ہے یہ سب دلائل قرآن حکیم کے اور احادیث نبویہ کے دلالت کرتے ہیں کہ اللہ اوپر ہے اگر میرا ماننی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کو اوپر بھی ماننا پڑے گا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 اللہ کتنے ہیں نہیں اللہ کے سوا کوئی معبود ہے نہیں اللہ کو مانتی ہو نہیں کل سناؤ کوئی سوال ایسا نہیں کیا اس کا ایمان چیک کرنے کے لیے بلکہ سوال کیا این اللہ بطور اب کہاں ہے کہتی ہے آسمانوں پر فرمایا من آنا میں کون ہوں کہا انتہ رسول اللہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور میں آتق ہاف اس کو آزاد کر دو اس کے ایمان کی میں شہادت دیتا ہوں آج ہم نے اسی کو پریشانی کا سبب بنا لیا ہے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 ادھر کی ادھر سنا دی اس کی ادھر سنا دی دونوں کو لڑا دیا برما اس وجہ سے اس کو اداب ہو رہا ہے وہ عمل آخرو پکانا لاستن سے من بال ہی ایک روایت میں یہ ہے دوسرے میں لا استاثر و من بال ہی کہ وہ پیشاب کھانے سے بچتا نہیں تھا کتنے لوگ کھڑے ہو کر روڈ پر پیشاب کر رہے ہوتے ہیں اور تقریباً نوے فیصد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 اور جب میں منع کرتا ہوں تو باز آ جایا کرو یہ نہیں کہا کہ طاقت کے مطابق باز آ جایا کرو دوبارہ سمجھو کہا جب میں نیکی کا حکم دیتا ہوں تو جتنی طاقت ہے تو اور جب میں منع کرتا ہوں تو باز آ جایا کرو اس میں نہیں کہا طاقت کے مطابق بعض آ کرو کتنے لوگوں کو ہم کہتے ہیں لوگوں